احمده وصله على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله سميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاءهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابض علماء الا كفورا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين جزا یعنی قیامت کے دن ہم انہیں اندھے بہرے اور گنگے اٹھائیں گے اور نحشرہم مالا وجوہہم یہ اپنے چہرے کے بل چلیں گے پاؤں پر نہیں بلکہ جس طرح کیڑا چلتا ہے اس طرح یہ چلیں گے چہرے کے بل اس کی وجہ یہ ہے بے انہم کا فروے آئے انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کفر کن معنوں میں کیا اس کو ذرا غور سے سن لیجیے اس کی کچھ قسمیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی واقع ایزا ایزام روفاتہ اور کہتے ہیں کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارا گوشت باریک مٹی میں تبدیل ہو جائے گی مٹی اور کھوکھلی ہڈیوں کا ایک مجموعہ ان لمحہ اوسو نقل کن جدیدہ کیا ہم نئے سرے سے پھر تخلیق کیے جائیں گے نئے سرے سے پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے گویا یہاں جو کفر ہو رہا ہے اللہ کی آیات کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی بات پر اعتبار نہیں تو یہ اس کی آیت کا انکار کفر اور ان کس زبو بے آ جاتے یہ ہے کہ آپ تصدیق تو یہ ہے کہ جیسے وہ کہ آپ کہیں گے کہ جی آمرنا سرگر بالکل ایسے ہوگا یہ تصدیق ہے. تقزیب یہ ہے کہ آپ نے کہی کیسے ہو سکے یہ تقزیب ہے آپ نے خبر دینے والے کو جھوٹا سمجھا جھوٹا گردانا اس کی بات کو سچ نہیں جانا دادا فرمایا نشن خلقناکم خلق نا کم فلا تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے یعنی بجائے تقزیب کے تمہیں تو ہمارا گواہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اور اتنی طاقتیں عطا کی ہیں اور اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں اللہ ہے ہم اس چیز کے گواہ ہمارا وجود گواہ ہے تو تکفیر اور تقزیب یہ عملی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی بات پر اعتبار نہ ہو اور اب یہ ہوتا ہے یہ نظام کیسے چل سکتا ہے جی آج کل کفر کے سنگھ ہوتے ہیں جب اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے اور رسالت کو ختم کر دیا ہے کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے یہ دین اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ قیامت تک کی تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے رسالت اسی لیے ختم کی گئی کہ اب تمہیں مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں جو دیا جا چکا ہے دیٹ سال اور آپ کہتے ہیں جی کیسے چل سکتے تو کفر کس کو کہتے ہیں صرف آپ کے ختمے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے وہی بات جو وہ کہتے تھے رسولوں کو آگے آ رہی ہے پھر نے کہا موسیٰ علیہ اسلام سے جب کہا گیا کہ جی ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے آسمان پر وہ بادشاہ ہے مالک الملک ملک ہے میں اس کا نمائندہ ہوں اس کی حکومت ہونی چاہیے قانون بنانے کا حق اس کو ہے ہمارا کام اس کی تنفیز اور اس کو ماننا ہے تو انہوں نے جو کہا کہ ان کا مجنون اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب تھا آر یو کریزی آج بھی آپ یہی نہیں کہتے جو کہتا ہے کہ جی پردہ ہونا چاہیے فلاں چیز ہونی چاہیے نظام اس طرح ہونا چاہیے غیر سودی ہونا چاہیے ان کنجروں پہ پابندی لگنی چاہیے ہاشی نہیں ہونی چاہیے تو آپ یہی نہیں کہتے یو کریزی یہ کس کی طرف جاتا ہے تو تھوڑا سا ذرا نیچے جا کے اس کی ڈیپتھ کے اندر غور کریں آپ کہ آج ہمارے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ابھی جیل اپنے آپ کو کافر ہوتے ہوئے مسلمان سمجھ رہا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا کافر نہیں سمجھتا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا یہ کفر ہے ہم یہ کہتے ہیں اس کی سزائیں نہیں چل سکتی آج کی سیولہ دنیا کے اندر یہ سزائیں نہیں چل سکتی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں یہ ہاتھ کاٹنا یہ سنسار کر دینا تو یہ وحشی کس کو کہتے ہیں آپ یہ سزائیں بنانے والے کو آپ وحشی کہتے اس ویشیا وحشیانہ کہتے ہیں اگر آپ حکیمانہ کہیں گے تو یہ سابت ہوگا کہ بنانے والا الحکیم ہے اور اگر باشیانہ کہیں گے تو پھر کیا ثابت ہے؟ اور آپ مہذب ہو گئے آج کے دور کا انسان تو حضور کو آپ نے کیا کہہ دیا انسولا دی؟ یعنی گور کبھی نہیں کیا ہم لوگوں نے ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں کلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق کہ بندے کو پتا نہیں ہوتا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا صرف ایک بات اس کے منہ سے ایسی نکلتی ہے کہ اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا یہ قرآن ہے اللہ کا قانون ہے کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ڈرنا چاہیے تو زالے کا بے ان کا فا روبالے کام کافا روبے آیا نات انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کفر اس لیے کیا کہ انہوں نے ان پر یقین نہیں کیا کیسے اٹھا سکتا ہے مار کے مٹی ہو جائیں گے آج بھی جو اعتراض ہمارے نیچرلسٹ ساتھی اٹھاتے ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں مٹی ہو جائیں گے کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی یعنی یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جو کسی ایم بی ایس ڈاکٹر کے ذہن میں آئے یہ اعتراض اتبا کے ذہن میں بھی تھا ربیا کے ذہن میں بھی تھا ولید کے ذہن میں بھی تھا ابو جہل کے ذہن میں بھی تھا یہ کہ وہ اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف ان کا برین چائلڈ سمجھا جائے کہ جی یہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور بڑے پڑھ لکھ گئے اس لیے آئی ہے یہ تو جہلوں کا اعتراض ہے ایزا کنہ ایزام رفات نہ انہسو نہ خلقن جدید نہ انا لفی خلقن جدید تو یہ بہت پرانا اعتراض ہے اور اس کا جواب کیا دیا گیا آوا لم یا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سماواتی والا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے قادر ان کا مثلہم وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے اٹھا چیم اٹھا کر کھڑا کر آج کے انسان نے جتنا ماپا ہے جتنا تولا ہے زمین و آسمان کی وسطوں کو جتنا اس نے ناپا ہے اور سفر کیا ہے اور جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے ان پچھلوں نے نہیں دیکھا جب ان سے کہا گیا کیا کہ انہوں نے ان دیکھا نہیں زمین و آسمان تو ان سے زیادہ ہم نے دیکھا وہ تو دیکھتے تھے دیکھ نیلی چھتری ہے اللہ خیر آپ کہاں تک گئے امریک تک چلے گئے آپ نے پاس فائنڈر بھیجا اور پتا نہیں کہاں کہاں سے دھکے کا آگے پلٹے تو اب بھی آپ کو اعتبار نہیں کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ یہ بھی کر سکتا اتنا بڑا کام کرنے والا دوبارہ بھی اٹھا کے پیدا کر سکتا ریسائکل بھی ہو سکتے ہیں ہم لیکن اس کے پیچھے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کوئی نہیں نیچر ان کی خدا ہے اور جب سابت یہ ہوتا ہے کہ نیچر یہ کام نہیں کر سکتے جب آدمی ہڈیاں بن گیا ہے مٹی بن گیا ہے بلکہ وہ مر گیا ہے اور اس کی باڈی اسی طرح پڑی ہوئی ہے ابھی اب ڈسپوز آف ہونا شروع نہیں ہوئی ابھی اب اس کے اندر وہ گلنا سڑنا کام شروع نہیں ہوا ہے اسی طرح مرے ہوئے پندرہ منٹ ہوئے ہیں نیچر تو یہ کہتی ہے یہ بھی نہیں اٹھ سکتا اس کا تو اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا بس تھوڑی سی چ ہو اگر بیٹری دوبارہ کام کرنا شروع کر دے ابھی اس کا برین بھی اسی طرح ہوگا اتنا آدھے گھنٹے تک تو زین اپنے لیے آکسیجن کہیں نہ کہیں سے مہیا کر لیتا ہے تو کہا جائے کہ جی صاحب نیچر تو یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا پھر یہ کہ یہ گل جائے سڑ جائے ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں دیمک چاٹ جائے اندر سے اس کا بون میرو پھر کیسے بنے تو نیچرلسٹ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ نیچر ان کی خدا ہے نیچر فیصلہ کرتی ہے جن کا خدا اللہ ہے جن کا الہ اللہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان اللہ اللہ کل کا دیر نیچر کی لمٹ ہیں اللہ کی کوئی نہیں ہے موسا کے ہاتھ کے ڈنڈے کو پلٹ کے ایک دم حیوان بنا دیا تھا کہ نہیں بنا دیا لکڑی مردہ لکڑی زندہ بھی نہیں ہے بڑے عرصے سے تھی موسا علیہ السلام کے پاس اور وہ جو بیک گراؤنڈ ہے ان آیات کا یہ آسا یا اتوق اہوش و بےحا و لیا فیح موخرا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈنڈا کافی عرصے تھے موسیٰ علیہ اسلام کے پاس تھا اور سوکھ گیا تھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا ابھی ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ آنے سے پہلے وہاں سے انہوں نے کاٹ کے لایا اور ابھی زندہ ہو اور اس کے اندر زندگی ہو نہیں وہ ایک مری ہوئی لکڑی تھی اللہ تعالی نے اس کی سیرت تبدیل کر دی اور فرام کنگڈم ٹو کنگڈم یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بکری کو کتا بنا دیا کتے کو بکری بنا دی ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں لے گیا جمادات سے حیوانات میں تبدیل کر دی اور پھر کیا فرمایا خزہ والا تخف سنعیدہ سیرت حل ہم اس کو پہلی سیرت دے دیں گے پھر لکڑی بنا دیں گے تیرا ہاتھ لگے گا لکڑی بن جائے گا تو چھوڑے گا سانپ بن جائے گا تو ثابت یہ ہوا کہ ان اللہ اعلی کلین وہ سب کر سکتا ہے لکڑی سانپ میں تبدیل ہو سکتی ہے تو مٹی انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیر کوئی نہیں لگتی اوالم یا راؤ ان خلا کا سما بات وردر کا مسلح آ اب کوئی آدمی کہہ سکتا کہ جی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ابھی کر کے دکھائیں کہ نہیں اللہ تعالی مداریوں کی طرح تماشے نہیں دکھاتا اس نے ایک اجل رکھی اب تم منتیں کرو تو وہ پہلے نہیں آ سکتی اور جب آ جائے گی تو تم منتیں کرو گی اور وہ ٹلے گی نہیں لاستاخرو نومن و تمہاری منتوں سے نہ وہ ٹلے گی تمہارے تقاضوں سے نہ وہ آئے گی اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا کسی آدمی سے کہا جائے کہ صبح ساڑھے بجے سورج تلو ہوگا اور رات کو گیارہ بجے مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ سرکار لاؤ نا سورج کہاں ہے سورج کو لے کے آؤ دو بجے کہ اتنا ٹائم ہو گیا تین گھنٹے انتظار کرتے گزر گئے ابھی تک سورج صاحب آئے نہیں چار بجے پھر تک آ کر سورج کا ایک وقت میں کر رہے اور جب وہ وقت آئے گا تو تم لاکھ چیزوں سے لاؤ وہ پلٹ کے جائے گا نہیں پھر تلو ہونا ہے یہی معاملہ ہے انفیخل کسما واطل اہل لب کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وہ اجال الحم اجالن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا لا فی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آکے کے رہے گا کسی کے ٹالنے سے ٹلے گا نہیں اور پھر جب آئے گا اس کے بعد تمہیں اٹھا کھڑا کیا جائے اور پھر تم سے کہا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے دار تھے انہوں نے کہا کہ حضور سے سوال کیا کہ بتیجے ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سردار آئے تو اس وقت کی بات ہے سرداروں کا ایک وفد آیا تھا کہ بھتیجے اپنی جگہ کی بات ہے واقعی ہم دوبارہ اٹھیں گے جس طرح تم کا آپ نے فرمایا چچا جس دن اٹھیں گے اس دن تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس کو ہلا کے تم سے کہوں گا کہ وہ وقت آیا کہ نہیں اس بات پہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا اگر میرا بتیجہ ہاتھ پکڑے گا تو انشاءاللہ جنت میں لے کے جا کے چھوڑے فرمایا چچا وہ وقت آئے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے ہلا کے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ وقت جو میں تمہیں کہتا تھا کہ پھر اٹھیں گے خ إِلَّا پورا مگر ظالموں کی تو فطرت ہی نہ شکرہ پن انکار کرنا کن لون تم تم لے پزائے رحمت ربی ان سے کر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اضن تب لام لا سک تم خشت یقیناً تم اس کو پکڑ کے رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے خرچ ہونے کے ڈر سے تم کبھی بھی اس کو استعمال نہ کرتے خرچ نہ کرتے حالانکہ اللہ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں وکان ال انسانوں کو تو را انسان ہے بڑا تنگ دل اللہ تعالی نے یہ سارے خزانے اپنے پاس رکھے رحمت کے خزانوں کا مالک وہ رزق اس نے اپنے پاس رکھا اس انسان کی فطرت کا جب یہ اللہ تعالی کے پاس سے ملتے ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں وہ برکت ہے کہ ختم نہیں ہوتی اگر آسمان والے زمین والے اگلے اور پچھلے جو گئے ہیں جو زندہ جو آنے والے سارے مل کر بیک وقت سوال کریں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دے بھی دے یہ حدیث قدسی ہے فرمایا میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوں آب بتائیے لیکن بندہ حسد اور حقد کے اندر کسی کو ملتا ہے فرمایا ام يحسدون الناس ما اللہ, من اللہ لوگوں کو اپنے فضل سے دیتا ہے پھر یہ لوگ حسد کیوں کرتے حسد ٹھیک ایک وجہ ہو سکتی ہے ایک بچہ ہے اس کو ابا جان دس درم دیتے اتنی دیر میں دوسرا آ مجھے بھی وہ کہتا اچھا بیٹا تم دونوں پانچ پانچ کر لو اب حسد کی بات ہے یار یہ نہ آتا تو یہ دس مجھے مل جائے اس کے آنے سے میرے آدے ہو گئے ایک وجہ موجود ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ باپ کا بھی کاٹ کے بیٹے کو نہیں دیتا دونوں کی فائل انڈیپینڈنٹ پھر حسد کی کیا بات کسی کو ملا ہے بات چائے مل گئی میری کاٹ کے تو نہیں نہ دی مجھے تو میرا حصہ تھی مجھے تو میرا مقدر دیا اس نے پھر حسد کی کیا بات ہاں تیرا کاٹ کے دیا ہوتا پھر ایک وجہ آتا ہوں اللہ ان فضل اس نے اپنے فضل سے تاکہ تیرے حصے سے نہیں دیا تیرا حصہ تمہیں پورا ملے گا پھر کوئی وجہ نہیں پھر حسد وہ بدترین چیز کہ یہ جس جگہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو ڈیمیج کرتی حسد وہ بلا گولی چلتی ہے آپ بٹن دبائیں گے تو چلے گی ورنہ بندوق میں پڑی ہوئی ہے کوئی نقصان نہیں ہے بندوق ایٹم بم آپ چلائیں گے تو چلے گا ورنہ پڑا ہوا حسد وہ چیز ہے جس کی ریڈیو ایکٹیویٹی اتنی طاقتور ہے کہ وہ جس جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہے حسد پیدا ہو جائے تو آپ حسد کریں یا نہ کریں اس کی اپنی ریڈیو ایکٹیویٹی ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور کس کو سب سے پہلے جس دل میں ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے کیمیکل چینجز آتے ہیں انسانی خون کے اندر کے نتیجے میں اور حسد کی سیاہی انسان کے چہرے پہ پڑی جاتی ہے یہ انسانی باڈی کی سکرین ہے جیسے ٹی وی کی سکرین ہوتی ڈھیر سارے پرزے ہوتے ہیں لیکن جو کچھ بھی سامنے آنا ہوتا ہے وہ اسکرین پہ آتا ہے اسی طرح انسان کے اندر خوشی ہے غم ہے حیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا چہرے کے اوپر یہ حسد قاعدہ اس کی ڈرائنگ بنتی ہے انسانی چہرے پہ آنکھوں میں پایا جاتا ہے چہرے پہ نظر آتا ہے لہذا جب کہا کلازو بیلازو بیراب بن فلک تو اس میں دو چیزوں سے پناہ مانگی من شر ہاس حاسد کی شر سے یہ ایک پناہ ہے یعنی ابھی اس نے حسد کرنا شروع نہیں کیا ابھی صرف پیدا ہوا ہے اس کے دل میں وہ حاصل ہو گیا ہے ابھی اس حسد پہ اس نے عمل کرنا نہیں شروع کیا بٹن نہیں دبایا ور ہاس دن ازاس یہ دو پنایں ہوں گی جب پیدا ہو تب بھی میں اللہ تیری پنا مانگتا ہوں اس کی ریڈیشن سے اس کی تابکاری سے اور جب وہ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دے اس حسد پر حسد کی بنیاد پر پھر ایکشن لینا آدمی شروع کرتا فلاں سے شکایت کر دو فلاں جگہ جا کے شکایت کر دو اس کی ٹانگیں کھینچو اس کو ٹرمینٹ کروا دو یہ سارے ایکشن ہیں ازا حسد جب اس حسد پہ عمل کرنا بھی شروع کر دے تو انسان تو بڑا تنگ دل ہو پھڑ دلا کسی کے دینے کو بھی برداشت نہیں کرتا میں اس کے ہاتھ میں دے دیتا تو یہ کب کسی کو دے والا کا دینا موسا قصہ آیاتمبید پیچھے انہوں نے تقاضا کیا تھا مطالبات کیے تھے یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو موضے تم طلب کر رہے ہو اگر یہ دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو قوم فرآون ایمان لے آتی ہم نے ان کو نو واضح نشانیاں دی نو موزے نہیں مان لے حضرت صالح اسلام کی قوم انہوں نے اپنے یہاں اپنے طور پر اپنے تئیں وہ مطالبہ کیا تھا جو ان کے نزدیک نہ ہونے والا تھا ان کا یہ جو سامنے پہاڑی ہے یہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی گبن ہونی چاہیے اور ہمارے سامنے وہ بچہ پیدا کرے فرمایا سوچ لو اگر یہ تقاضا پورا کر دیا گیا پھر تم بھی ایمان نہ لائے تو سوائے عذاب کے اور کوئی پھر باقی نہیں بچے اور کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیک اٹھنی نکلی بچہ پیدا کیا پانی بہت پیتی تھی ان کے پاس جو کنواں تھا اس کا سارا پانی وہ اٹھنی پی جاتی تھی اللہ تعالی نے وقت مقرر کر دیا دن مقرر کر دیے کہ جی ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن باقی جانور پیئے گی اس پہ بھی وہ تھا اچھا وہ پانی سارا پی جاتی تھی تو دودھ اتنا دیتی تھی پوری بستی دودھ پیتی تھی پھر انہوں نے تخلیق کاٹتی عذاب آ گیا رمایا ہم اس حکمت سے ان کو موجود نہیں دکھا رہے ہیں نبی جس طرح یہ تقاضے کرتے ہیں یہ تو بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں ہم دکھا دیں اور پھر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور ہمیں پتہ یہ نہیں لائیں گے بولاؤ انا نزلنا علیہ مل ملائک آتا اور کلام الما ہوتا وہ ہر شرنا علیم کلّین اگر ہم آسمان میں دروازہ کھول دیں بولا فتح نہ علیہم باب امی سمایا فضلوفی ہے یارو جون لکالو نما سو میں دروازہ کھول دوں آسمان میں چر گھوم پھر کے دیکھ کے جائیں تو کیا کہیں گے یار بڑے جادوگر آنکھیں بندی ہوئی نے سارو نا ہماری بندوژ تھی یہ لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم دکھا دیتے تو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس نیت سے تقاضے کرتے ہیں کہ کہیں تو اللہ عجز ہو جائے گا کہیں تو کہے گا اچھا یہ نہیں ہو سکتا ہم وہیں پہ اڈا لگا لیں گے کہ بس جی یہ نہیں ہو سکتا پھر یہ ہوگا تو ہم ہی مان لائیں گے ان کا مقصد تنگ کرنا ہے ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے ایمان لانے والوں کے لیے زمین و آسمان میں ہم نے بہت ساری نشانیاں بکھیری ولا کر آئینہ موسا کسے آیا تم ہم نے موسا کو نو نشانیاں دی نو موزے دیے تھے جا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب ان کے پاس وہ تشریف لائے موسا علیہ السلام فاقال عل فرعون تو فرعون نے ان سے کہا ان لازن کہا موسا مشہور آ موسا میرا خیال یہ ہے کہ تیرے اوپر جادو کر دیا گیا مشہور ہے کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مشہور کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں تو جادو کر دیتا ہے جب موجہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو جادوگر ہے اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے تورے اوپر جادو ہوا, ہوا کا مطلب یہ ہے کہ دماغ پھیرا ہوا ہے اب بھی یہی ہوتا ہے نا اگر کسی پہ کوئی ہسٹیریا ہو جائے یا کوئی ڈپریشن کا دورہ ہو جائے اور وہ خاتون چیخنا رونا شروع کر دے اور اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں ادھر ادھر کی باتیں تو کیا کہتے ہیں کسی نے توویز کر دیا مولوی صاحب کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ جی اور پھر فلانے نند نے کر دیا ہوگا فلانے کر دیا ہوگا پھر فلانے کر دیا ہو وہ یہ کہہ رہے کہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہے کوئی جادو کر دیا ہے لہذا آپ کا مغز اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے نقلا مجنون اور یہ مشورہ دونوں ایک چیز تعویذ سے دماغ پھیر دیا ورنہ کریکٹر تو نبی کا بڑا سامنے ہوتا ہے پاگلوں جیسا کریکٹر تو نہیں ہوتا پاگلوں کا کیا ہوتا ماں بہن کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے ننگے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاگل تو ایسے ہوتے ہیں کبھی اتنے ہوش مند پاگل بھی کسی نے دیکھے اتنے با اخلاق بھی کسی نے دیکھے ہیں پاگل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نے تیروں پر کر دیا ورنہ تو ایسا نہیں یا صالح قد کن فینا نہ مرضی ہو قبل ہاذا تجھ سے ہماری کتنی امیدیں جڑی ہوئی تھیں ہم نے سمجھا تھا کہ انٹیلیجنٹ لڑکا ہے ترقی کرے گا اور یہ نیک بھی لگتا ہے تو اپنے قبیلے کا وچ ڈاکٹر ہو جائے گا چلو بچے بچے دم کروا لیا کریں گے اسی سے مگر یہ تو دو نرالا کام کرنا شروع کر دقت لقد تو فینا مرجوان قبل لاگا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہمارے بتوں کا سب سے بڑا پروت اور پریسٹ تو بنے گا انہیں کہ تیرا رجحان ہمیں مذہب کی طرف نظر آ رہا تھا تنہا نا نا بدمایا بدو تو ہمیں روکنے چلے ہم اس کی بندگی نہ کریں جس کو ہمارے باپ دادا جائے تو پھراؤ نے یہی بات ایک جملہ انی الدن کا موسا مشہور موسا علیہ السلام کا جواب سنی کالا دلم تا رب سماوات وسا مایا فران تو یہ بات بڑی اچھی طرح جانتا لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا تیرے اپنے ضمیر کو پتا کہ یہ آیات جو میں تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ رب السماوات والارض کی نازل کی ہوئی ہے اور یہ بسائر ہیں بصیرت کی باتیں اور یہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں لیکن وہ ان لنو کا یا پھر آؤن میرا خیال یہ ہے کہ تیری بربادی کے دن آ گئے ظاہر ہے کہ تم اس کو نہیں مانو گے تو بربادی بربادی فَأَرَادَ أَن من لاروں پتا یوں چلتا ہے جب بھی ہم موسا علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام گئے اور جا کے انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد ایک دو دن وہ مقابلہ مقابلہ ہوا ہوگا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کو چھوڑ دو اور ہفتے دس دن میں موسا علیہ السلام لے کے نکل پڑے تیس سال حضرت موسا علیہ السلام والا تیس سال کام کی اتمام حجت ہوا ہے ہفتے دس دن میں بات سمے نہیں لگتی تیس سال کے بعد انہوں نے جو اپنی قوم کی تھوڑی سی مینٹیننس انہوں نے کیا تھا اسی کو لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی کام کے اندر اعتبار کرنے والے لوگ نہیں تھے جو ساتھ چلے بھی ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے تو وہ قبائلی تعصب کی بنیاد پر کی, چونکہ بنی اسرائیل کے ہیں لہٰذا چلیں ساتھ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارے ایمان بھی رکھتے ہوں موسا علیہ السلام پر اور جگہ جگہ پہ انہوں نے رستے میں تنگ کیا ہے فَأَرَادَ أَن مِنَ الْأَرْضِ تو اس نے ارادہ یہ کیا کہ لوگوں کو بگا دے اپنے ملک سے نکال دے تاکہ یہ وائرس ہی ختم ہو جائے فاغرک نہ ہو ام تو ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ اس سب کو غرق کر دیا وقل باد ہی لے بن اسرائیل اور ان اس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے یہ کہاسکونز تم اس ملک میں رہو فیضا جا آواد الآخرہ جب وہ آخرت والا وعدہ آئے گا جے لفیفہ ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے اکٹھا کر کے لے آئیں گے یہ ہماری ذمہ داری پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے قبر کو ارینج کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کو سمیزا شاہ ان جس دن ہم چاہیں گے اس دن ہم اٹھا کر کھڑا کر لیں گے اور تمہیں اکٹھا کرنا ہماری ذمہ داری ہے یوم تغابن یہ ہے وہ دن جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے یوم لا لار بفی وہ جمع ہونے والا دن اس میں کوئی شک نہیں حق انزل نہ ہو حق نزل ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہو گیا ہے یعنی آسانی جیسا یہ مکتوب وہاں جس نے یہ بھیجا ہے اس کی طرف سے جیسا آیا ہے ایسا ہی یہ مکتوب علاح تک پہنچا ہے رستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی کسی نے اچکا نہیں ہے کوئی لے کے غائب نہیں ہوا ہے بالحق انزلنا اور بالحق حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے ٹھیک ٹھیک نازل کیا ٹھیک ٹھیک نازل ہو گیا واما ارسل کے اللہ مبشر اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا یہ ہے وہ ذمہ داری جو رسول کی ہوتی ہے. رسول کا کام پکڑ کر لوگوں کو جنت میں لے جانا نہیں رسول کا کام ہے بتا دینا کلل حقوں میں رب کوم پمن شاہ فلی ومن شا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف اب تمہارا دل ہے تمہاری مرضی ہے تمہارا چوائس ہے تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے نبی کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. فرمایا نبی اگر زبردستی کرنی ہوتی تو میں کرتا بولاؤ شاہ ربوں کا لا آ من فلا دے کلو ہم اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے یقیناً مومن ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے جبر کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے شہد کی مکھی پر جبر کو نافذ کر دیا ہے مرغی اور بطخ پر جبر کو نافذ کر دیا ہے اسی طریقے سے ہم انسان پر بھی جبر کو نافذ کر دیتے ہیں۔ جیسے مرغی یا بطخ جو ہے وہ جب کڑک ہوتی ہے تو انڈوں پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے لیے کسی سپروائزر یا فورمین کی ضرورت نہیں تو وہ چیک کرے اور کارڈ ڈیوٹی کارڈ کتنے بجے کارڈ پنچ کرو کتنے بجے بیٹھی ہو انڈوں پر اور کتنے بجے اٹھی ہو نہیں اس پر جبر نافذ اس نے وہ ٹائم دینا ہے فارمین کی ضرورت نہیں وہ اس کے اندر کا تقاضا ہے پھر ورائٹی کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جبر کو نافذ کر دیتا تو پھر ورائٹی تخلیق میں کیا تھی ورائٹی یہ ہے کہ تمہیں اس نے اختیار دیا ہے اما شاہ و اما کپورا جاؤ تو شکر گزار بنو یعنی مان لیا چاہو تو ناشکرے بن جاؤ کا پھر ہو جاؤ اور یہ کہاں کا ہے ہل اطا السان عینتہ لمب یا کنشیا مزدورہ تم کوئی قابل ذکر شہ نہ کہاں سے اٹھایا ہے بالکل اسی طرح جس طرح موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا والا قد من نہ مرا تنخرا احموسا ہم نے تیروں پر اور بھی احسان کیے جب تیری اما نے بھی تمہیں دریا میں ڈال دیا تھا موسا اگر علیہ اسلام کو اللہ نے فرون کے گھر میں لے کے جانا تھا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا سپاہی آ کے دروازہ بجاتے بچہ اٹھا کے لے جاتے لیکن یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانے والی بات تھی کہ اگر موسا فرون نہ لے جاتا تو موسا ماں کے پاس محفوظ تھا ماں کے محفوظ ہاتھوں سے اٹھا کے دریا میں ڈلوا دی موسا کل یہ نہ کہے کہ ماں کے ہاتھوں میں تو میں محفوظ تھا نہیں اس کو یم میں ڈال دو, دو دریا میں ڈال ڈال اب اللہ تعالیٰ نے ارینج کیا ہے اور دریا کو حکم دیا ہے پل یل کے ہل یم بس اور دریا کو چاہیے کہ موسا کو چال پہ ڈالے جا کے کیونکہ حکم دے رہا اللہ تھا یہ پانی بھی اسی طرف اس کا حکم سنتا ہے کہ ہم ہم بھی اس کی مخلوق ہیں پانی بھی اس کی مخلوق ہے آگ بھی اس کی مخلوق ہے کُلنا یاد آر پونی برتن و ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے برائے راست وہ خطاب کرتا ہے ان چیزوں لہذا فالی القیل یا خوش ہو ادب اللہ و ادب اللہ اس کا اور میرا دشمن اسے پالے گا تجھے اللہ نے اس وقت اٹھایا ہے جب تمہیں باپ اسی طرح دریا میں ڈال چکا تھا جس طرح موسا کو اس کی ماں نے ڈالا تھا اور اگر رحمت کا ہاتھ آگے نہ بڑھتا تو تم کہاں ہوتا ہے الطال السان من دہر اس زمانے کی کوئی گھڑی تیرے اوپر ایسی بھی گزری ہے کہ نہیں گزری لم یا کن شاید مزکورہ قابل ذکر نہ ماں کو تیری حفاظت کی فکر تھی نہ باپ کو اپنی تیری حفاظت کی فکر اللہ نے چنا ہے گٹر سے اٹھا کے تمہیں کیا بنا دیا اما و ام کرن وا اب تیری مرضی ہے تیرا ضمیر کیا کہتا ہے تو نے اس کا شکر گزار بننا ہے یا نا بننا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے جس چیز سے چاہتا ہے خطاب کرتا اور ہر چیز دست بستہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے رسول کی دو ذمہ داری ہیں، تبشیر اور انظار آگے سورہ کاف شروع ہوگی تو وہاں بھی یہی بات فرمایا لے یوں شَدِيدًا شدید املا دن ہو بشیر اور بشارت کرو گے تو یہ ملے گا نہ کرو گے تو یہ یہ دو چیزیں لا کے رسول یقین کے ساتھ بیان کر دیتا ہے فلسفہ بیان نہیں کرتا یا آگ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے انسانیت اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اینڈ دونوں میں سے کوئی ایک ہے ہر مرنے والا ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ جاتا ہے کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہےز ٹو فیس آئی درف یا یہ یا وہ انہ نارو آباد ول جن یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی آگ ونسان انسانیت خسارے سے دو چار ہے سوچنا یہ ہے کہ تو کس طرف بھاگ رہا ہے تیرا دی اینڈ کیا ہے رسول یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارا اینڈ یہ ہوگا اور اگر یہ کرو گے تو اینڈ یہ ہوگا وہاں نہ حسب کام آئے گا نہ نصب کام آئے گا فرمایا جس کو اس کا عمل گرا دے گا اس کا نصب اس کو نہیں اٹھائے گا سورے فلاں انصاف بہین ہوم یوم جس دن سور پھونکا جائے گا تمہیں اٹھا کر حشر تمہارا ہوگا کھڑے کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے فلا انصابہ بینہم ہوم تو کوئی نصب کا رشتہ نہیں ہو کوئی نصب نہیں اللہ یا تسالون اور نہ نصب کا سوال ہوگا کہ چودری کون ہے ملک کون ہے خان کون ہے فلاں کون ہے فلاں کون, کون ہے کچھ نہیں پوچھا تھے وہ آباد ہی تھے وہ تمہارے ہی مگر تم کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے سے پوچھا جائے گا وہ تو تیرے باپ تھے جنہوں نے ساڑھے سو سال دین کی خدمت کی ہے اپنے بارے میں بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے لہذا فلان صاحب بینم یوم فمان فکولت موازن ہو فیصلہ اس پلڑے نے کرنا ہے اور اس پلڑے پہ نصب نہیں رکھا جائے گا تیرے عمل رکھے جائیں اچھا کیا یا برا کیا وہ تولا جائے گا قرآن فرق نہ اور ہم نے قرآن کو اس لیے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے فرق نہ ہو اس کو ایپسوڈ کے اندر مختلف قسطوں میں مختلف وقفے دے کر ورنہ ایک ہی دن ساری کتاب نازل کر دی جاتی ہے جب ریل قرآن جو ہے وہ پرنٹ ہوا ہوا آسمان سے لے کے آ جاتے بہترین کہ جی یہ ہے اور اس کی کاپیاں کر کے آپ آگے تقسیم کرتے یہ بھی ہو سکتا قرآن علی الناس ہو مکتن تاکہ آپ لوگوں پر اس کو آہستہ آہستہ جس قسم کے حالات ہوتے تھے انسانی طبیعت یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا تاثرات اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کومنٹس دیتا ہے جب وہ کومنٹس نازل ہوتے تھے طبیعتیں خوش ہو جاتی تھی اٹ مینس کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سر شاباش ملتی تھی خوش ہو جاتے علام و نز اللہ تنزیلا اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا بولے تو الرحمن جب رحمان کا ذکر آتا تھا تو یہ پوچھا کرتے تھے صاحب یہ رحمان کون ہے کالو امر رہمان جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو کالو امر رہمان کل یہ تو سمجھائیں گے رحمان ہے کون تو کہا گیا کہ جس کو تم اللہ کہتے ہو وہی الرحمان ہے اس کے بڑے خوبصورت نام ہے تم اللہ کہ کے پکارو یا رحمان کہ کے مسمہ بھی ایک ہے اسی کا نام ہے تم اس کو روز کہہ کے پکارو یا گلاب کہہ کے پکارو وہ رہتا ایک ہی گاندی نے خط لکھا محمد علی جناح کو کہا کہ جی آج کل تو آپ قائد اعظم بنے ہوئے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آپ کو محمد علی جناح لکھوں یا قائد اعظم لکھوں قائد اعظم نے پلٹ کے لکھا کہ گلاب کو تم گلاب کہو یا روز کہو وہ تو وہی رہتا ہے تم مجھے محمد علی کہلو یا قائد اعظم کہلو میں تو وہی وہ ہوں تدعو ان دونوں میں سے تم جس کو بھی پکارو گے فلاح الرسماسنا اس کے اور بھی بڑے خوبصورت نام کسی سے بھی پکار لو ولاج ہر بسلا ولافت پہ ہا نہ نماز کو اتنا اونچا پڑھو نہ بالکل اس کو خفیہ پڑھو و اب تک کا سبیلا دونوں کے درمیان ایک رستہ اختیار کرو واقل الحمد للہ اور کہو کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں ہمارے یہاں تعریف اس کی, کی جاتی ہے جس کا بیٹا ہوتا ہے اور اگر پانچ سات بچیاں ہو جائیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی اولاد جی ہاں بچے کوئی میل نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے جی نہیں ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ برڈن پھر یہ اولاد نہیں ہوئی بلکہ یہ بوجھ ہو گیا حالانکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس میں اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے بندے کا کمال یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہو ہم یہ سمجھتے اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ متکبر ہو اور بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ عاجز ہو یعنی تکبر اللہ کی صفت اور بندے کا ایب ہے بندہ متکبر ہو تو یہ ایک ایب ہے تیرے پاس تکبر کرنے کو کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ادھار ہے کسی نے دیا ہو پھر تو تکبر کیوں کرتا ہے اور اللہ کا اپنا ہے لہٰذا وہ المتکبر ہے اس کا کام تکبر اس کی شان والا اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہمیں بیٹا کیوں چاہیے اس لیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری نسل آگے چلے کم از کم کوئی گالی بھی دے گا تو میرا نام لے کے تو دے گا میرا نام زندہ رہے کیونکہ ہم مٹنے والے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں میرا نام زندہ رہے میری شکل بیٹا اپنے اوپر ہو تو آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرے بیٹے کو دیکھ کے کسی کو یاد آ جائے کہ کوئی صاحب ہوتے لیکن اللہ نے مرنا ہی نہیں اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہمیں تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کل کلا ہماری ہڈیاں جواب دے جائیں گی تو بیٹا کما کے ہمیں دے بیٹا میرا سہارا بنے گا آئی گیٹ شیلٹر میں اس کے یہاں پناہ لوں گا بچہ مجھے پناہ دے گا اب اللہ نے نہ بوڑھا ہونا ہے نہ کمزور ہونا ہے نہ اس کی ٹانگیں کمزور ہونی ہیں نہ اس لاٹھی کی ضرورت ہے تو بیٹے کی کیا ضرورت فرمایا یہ تمہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ضرورتیں جس طرح اکسیجن تمہاری ضرورت ہے تم جینے کے لیے اس کے محتاج ہو اسی طریقے سے یہ آپس سپرنگ اس لیے ہے کہ تم اپنے بقا کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سب فلاں مر گئے بٹ ہی سروائڈ مگر بچ گیا کس کے ساتھ دو بچے چھوڑے ایک بچی چھوڑی ہے ان کے ذریعے وہ بچ گیا میں نے خود ختم ہو گیا لیکن بچ گیا اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے مر گیا بٹ سروائڈ تو نہیں ہوگا نا پھر. گیا فرمایا تمہیں ضرورت ہے اپنی سروائول کے لیے اولاد کی مجھے ضرورت نہیں نہ مجھے کمزوری لائق ہونی ہے نہ میرے خلاف انقلاب ہونا ہے. زیادہ بیٹے ہوں گے تو کسی کو چیف آف اسٹاف بنا دوں گا کسی کو زیر خارجہ بنا دوں گا کسی کو فلاں بنا دوں گا کسی کو فلاں بنا دوں گا تاکہ کہیں سے بھی دشمن میرے اوپر وار نہ کر سکے اللہ کو ایسا خطرہ ہی کوئی نہیں ایسا خطرہ ہوتا تو پھر ایک بیٹا تھا نہ لیتا اللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے بیٹے لیتا پھر جبرائیل کی جگہ بھی بیٹے کو کھڑا کیا ہوتا ہے کی جگہ بھی بیٹے کو کھڑا کیا ہوتا اسرافیل کی جگہ بھی بیٹے کو خ... نہیں اسے ضرورت نہیں اسے نہ انقلاب کا خطرہ ہے نہ اسے اپنی کمزوری کا کوئی ڈر ہے نہ اسے یہ ہے کہ میں مر دوں گا میرا نام کیسے زندہ رہے گا نہیں لامیت تاخذ خز دا تو پھر بے ضرورت کیوں اولاد لے وہ پھر بے ضرورت کیوں لے تمہیں وہ کہتا ہے کہ ہم کف سے شادی کرو اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ شادی ہم کف میں ہونی چاہیے اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے زیادہ دیر پائدار چلتی اگر اونچ نیچ ہو جائے لڑکی بہت غریب ہے لڑکا امیر ہے اس کے امیجیٹ چارم سے اٹریکٹ ہو کے اس نے شادی تو کر لی لیکن دو چار چھ مہینے دو چار چھ سال کے بعد جب وہ رومانس کا سیلاب اترا تو آپ بتا اس نے کہا وہ کپڑے استری کروائے تیرے باپ نے بھی کبھی استری کر کے پہنے تھے فلاں ہوٹل پہ کھانا کھانے چلنے اچھا آپ کے ابو ساگ کھایا کرتے تھے کوئی یاد ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا وہ تانے تن ٹوٹ جائے گی دور مرد کم تر خاندان کا ہوگا اور زیادہ پیسے والے خاندان کی ہوگی اس کی بات نہیں مانے گی اس جیسے تو اس کے باپ نے نوکر رکھے ہوئے وہ کہے گی تیرے جیسے سو نوکر تھے میرے باپ کبھی چلے گی نہیں ہم کف فرمایا اگر اللہ تعالی کو اولاد چاہیے ہوتی تو شادی کرتا شادی کرتا تو اس کا ہم کف کہاں سے ڈونڈتے تم علم یا کلو کف ون اس کا ہم کف کوئی نہیں پھر جب بیوی نہیں انا یا پونہ دوں والا کلو صاحبہ اس کی بیوی نہیں بیٹا کہاں سے صاحب یعنی اگر تم جیزس کرائسٹ کو کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو مریم کو بیوی کہہ رہے ہو جب بیوی ان کو قرار نہیں دیتے تو بیٹا کیسے ہو گیا آگے سورت شروع ہوئی تو وہاں یہ بات کہی وحم در اللہ زین اقال الخذ اللہ تاکہ رسول خبردار کرے وان کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے اللہ نے بیٹا بنایا ہے اللہ کی اولاد ہے ما اللہ بہم علم و با نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہے کابورات کالم تنخر افواہ ان کا منہ چھوٹا اور بات انہوں نے بڑی کر دی اللہ کازے جھوٹ بک مریم میں فرمایا تقاض ماواد نام ہوا تھا حدا انداول رحمان والدہ آسمان پھٹنے کو ہے پہاڑ چورا چورا ہونے کو ہے زمین چھک ہونے کو ہے کتنی بڑی بات کہہ دی تم نے کہ رحمان کا بیٹا ہے الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ دا تعریف کی جس کا بیٹا کوئی نہیں ہے بندوں کی تعریف کس کی کرتے ہیں جس کے بیٹے اور بیٹے کا نہ ہونا اللہ کی تاریخ گلام یق شریک انفی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں بڑی کمال کی بات باقی ہر ایک کی بادشاہی میں وہ کتنا بھی اپنے آپ کو ثابت کرے تو بڑا بادشاہ ہے اس کی بادشاہی میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کسی نے ادھر سے سہارا دیا ہوا کسی نے ادھر سے سہارا دیا ہوا کوئی ادھر جوڑ توڑ کر رہا ہے کوئی ادھر جوڑ توڑ رہا ہے کوئی ادھر سے ایم ایل اے ٹونڈ رہا ہے کوئی ادھر سے سردار توڑ کے ساتھ ملا رہا ہے ان کی سرداری میں ڈھیر سارے لوگوں کی ان کی بادشاہی میں ڈھیر سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے مشکور بھی ہوتے ہیں لہذا ان کو آؤٹ آف وے کنسن بھی ملتے ہیں ان کو اصل کا لائسنس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب کے بندے ہیں. ٹیکس وہ کوئی نہیں دیتے ٹیکس وہ نہیں دیتے ٹیکس دیں تو اس کا مطلب ہے پھر قانون کی پابندی تو قانون کی پابندی تو وہ کہتے ہیں موچی تیلی بھی کر رہا ہے پھر ہمارے بڑے ہونے کا پھر کیا فائدہ ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہو گیا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے تو آدمی کی ہے جو غیر قانونی کام کرے اصلہ اس کے پاس اگر لائسنس والا تو وہ تو موچی کے پاس بھی رکھا ہوا ہے گاڑی کا ٹوکن جمع کرانا ہے تو وہ تو نائی بھی جمع کرا رہا ہے وہ تو پھر ایم اے کہ پھر اس کے پاس کلاس کلاسم کوفے بھی بغیر اس کی ہوں اس کی گاڑی کا ٹوکن بھی نہ ہوتا ہو بغیر نمبر پلیٹ گاڑی ٹیکس بھی نہ دیتا ہوں. یہ کلچر ہے اور کیوں ہے اس لیے کہ ان کے ذریعے کسی کی حکومت چل رہی ہوتی ہے اور وہ ان کا مشکور ہوتا ہے لہذا وہ ان کو چوگ دیتا رہتا ہے کبھی ٹھیکہ دے دیا پتا ہوتا ہے کس میں سے کھا لیں انہیں پتا ہوتا اس کے مطابق وہ ٹھیکہ دیتے کرپشن جو ہوئی ہے باقاعدہ دیکھ بھال کروں مثلا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا پٹواری کے پاس کوئی زمین کا کام تھا تو وہ پٹواری جو تھا وہ ایک پارٹی کا تھا کاؤنسلر دوسری پارٹی کی طرف وہ سے بات کر رہا کہ جی اگر ہم اس طرف سے ٹوٹ کے آپ کے ساتھ مل جائیں تو کیا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیس تیس چالیس ہزار کا دے دیں گے گلیاں پکی کروانے کا اس میں دس پندرہ ہزار تم کھا لینا تم نے کہا نہیں جی اس نے کہا تم ایم ایل اے تھوڑی ہو کہ تمہیں ہم لاکھوں کا ٹھیک دیں گے یعنی اپنی حیثیت دیکھو کاؤنسلر کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے پندرہ ہزار کھا لینا ہاں اگر تم ایم پی ایم ای ہوتے تو پھر ہمیں تمہیں لاکھوں کا دے دیتے اس میں سے تم کھا لیتے تو یہ جان بوجھ کے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھائیں اور پیٹ بھرے ان کو اور جس کو ان کی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی جو آیا ان کی ووٹوں سے نہیں ہوتا ہے وہ دیکھیں نا ڈنڈا انہوں نے کیا ہوا سیدھا کیا ہوا تمہیں کرنا پڑے جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے وہ مال کے حقیقی ہے ولا یق اللہ شریق ان فی الملک بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے قانون اکیلا بناتا ہے لہذا یف ما و ماں یشاہ و ما جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اسے کہیں سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ نیچے بنا کے سمری بھیجنی ہے اور کوئی صاحب اس کو سائن کریں گے تو پھر وہ لاگو ہوگی نہیں فعال اللہ مایوری جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے کسی سے کنسلٹ نہیں کرتا کسی سے مشورہ نہیں لیتا وہ وہ بادشاہ ہے باقی سارے ادھر ادھر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کوئی کتنا بھی انڈیپینڈنٹ ہو کہیں سے پوچھ کے چلتا اللہ نہیں پوچھا غالام یعک اللہ شریق ان فل ملک غلام یا اور اگر وہ بلند ہے عزت والا ہے تو اپنے بل بوتے پر ہے اسے کمزوری سے بچنے کے لیے ذل سے بچنے کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے والد اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ میں کسی کا ممنون نہیں ہاں تم سب میرے ممنون میرے اوپر کسی کا احسان نہیں میرا احسان تمہارے اوپر اے بنی آدم تم سب ننگے ہو جب تک میں تمہیں نہ پہناؤں کوئی آدمی کہہ سکتے جی یہ کیسے ہو سکتا بڑے کڑیل جوان دیکھیں مری روڈ پر ننگ مننگا جناب والی وہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کے چل رہے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کے چادریں پھینک رہے ہیں, وہ پھر اٹھا کے باہر پھینک کیا ہوا ہے کہیں کوئی اسپرو ڈھیلا ہوگا تمہارے پاس کپڑے ہوں تو بھی میرا احسان ہے کہ تم پہن لیتے ورنہ لوگ پہنا تم اتار کے پھینک تم سب ننگے ہو جب تک میں نہ پہناؤں گا تم سب بھوکے ہو جب تک میں کھلاؤں وہ کسی کا محتاج نہیں جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا وہ کبر ہو تک اور اس کی بڑائی بیان کبر ہو اسے ایسا بڑا کرو اس کی ایسی بڑائی بیان کرو کہ جیسا بڑائی بیان کرنے کا حق جو فرمایا مدثر قوم فنزر و ربا کا اپنے رب کی بڑائی بیان رہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کے احکامات کو نافذ کر بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی بات آئے تو بندے کا سر نیچا ہو جائے جب کوئی اس کا حکم کوٹ کر دیا جائے تو قلم رک جائے اچھا اللہ نے ایسا کہا بیٹھ سال اگر تم اس کے مقابلے میں اپنے قوانین بناتے ہو اس کے قوانین کو رد کرتے ہو امپریگمیٹک سمجھتے ہو قابل عمل نہیں سمجھتے تم ان کو تو یہ رب کی بڑائی نہیں تم سارا دن بیٹھ کے تسبیح چلاتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ ربا کافا کے اپنے رب کو بڑا کرو رب تو ہے ہی بڑا عیشا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب جب تک تیرا حکم زمین پر اس طرح نہ مانا جائے جس طرح آسمانوں پر مانا جاتا ہے یہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقبیریں رب کیسے کی کہ ادھر سے حکم نازل ہوتا ہے لوگ مانتے چلے جاتے قانون اللہ بنا ہے نافذ ہوتا چلا جاتا قانون صرف تلاوت کے لیے نہیں کوئی بھی بادشاہ جب قانون بناتا ہے تو صرف تلاوت کے لئے نہیں بناتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو کھول کے اس کی تلاوت کرنے اور پھر بند کر دیں اور اس کو توڑنا شروع کر ہم نے اس کی قدر نہیں پہچان اس کی قدر نہیں جانی مسلمانوں کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور جب کوئی آدمی کلمہ پڑتا ہے چاہے وہ کسی جگہ کا بھی ہو کسی ملک کا بھی رہنے والا ہو کسی رنگ کا بھی ہو کسی نسل کا بھی ہو تو وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میں تیرا حکم مانوں اپنی استتاب کیا تک اپنے اوپر اور استطاعت کی حد تک اسے آگے منوانے کی کوشش بھی کروں یہ عہد ہے رب کی بڑائی کا یہ ذریعہ ہے باقی ہے کہ قرآن آیا عدالت میں حلف لیا اور پھر اس کے بعد وہ جھوٹ کا کاروبار شروع ہو گیا تو توڑنے کے لیے یہ بات نہیں ہے نہ سڑکوں پر اس کا کوئی قانون نظر آتا ہے نہ اخبارات پہ نہ ٹی وی پہ کہیں رب کا قانون نظر آتا ہے نہیں نظر آتا. تو یہ تکبیرِ رب منہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اللہ اکبر ہے تو اس کا قانون بڑا ہوگا وہ ربا کا فکبر کا مطلب ہے وکبر ہو تقبیر جب کسی کی بات مانی جائے تو اس کو بڑا کہتے کیا کہتے ہیں جی یہ ہمارے بڑے ہیں یہ سڈا وڈا جی جو کہ یہ, یہ ساڈا وڈا جی پر گل کوئی نہیں مننی ہے ایسا بڑا بھی آپ نے دیکھا کہ جسے آپ سو دفعہ دن میں یہ کہتے ہو کہ ہے یہ بڑا ہمارا لیکن ہم بات اس کی نہیں مانتے اللہ اکبر ہم اگر ہم اس کا قانون مانتے نہیں وہ چل گیا جو چل گیا آپ نہیں ہم پر نہیں چلے گا پھر کیسا بڑا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا قانون مانا جائے جس کا حکم مانا جائے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں کچھ لوگ نہیں ماننے دیتے کچھ قوانین ہیں جن کو وہ نہیں بناتے کچھ جگہیں جہاں ہم مجبور ہیں ہم برائی کو روک نہیں سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس برائی سے میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں میں کیوں نہیں روک یا زین امن عالیہ کو منف ہو پہلے تم رب کو اپنے یہ جو چھ فٹ بدن ہے اس پر بڑا کرو نا تم رب کی ماننا شروع کرو تمہیں کون روکے گا تو سب سے پہلا جو اسٹیپ وہ ہماری ذات اگر آپ نے رب کو بڑا کرنا ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو معاملہ شروع ہو فرمائے سب سے پہلے تیری ذات سے شروع ہوگا الم انفوسا رب کو اپنے بدل پر بڑا کرو اس کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کرو اپنے نفس کو چھوٹا کرو اس کے بعد کو انفوسا کم و اب ایک بریکٹ میں دو آ اب اس کو گھر پر بھی نافذ کرو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جب تم ان کو بچانا شروع کر دو کہ تمہاری استطاعت کی حد تک پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی کی کیپیسٹی دے کے اسے سوال کرے گا اگر ہم کہیں مجبور ہیں تو کبھی بھی جبر نہیں کرے گا اسے پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے قانون بنانے والوں نے بنائے تھے اگر اس کی پوچھ ہوگی تو جو لوگ اس میں شامل ہیں قانون بنانے میں اور بے حیائی کو پھیلانے میں وہ ان سے پوچھا جائے گا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا مگر اس میں اگر ہم نے اپنا حصہ نہ ڈالا ہو سینما انہوں نے بنا دیا اس کو باہر ہم نے دیا یا کوئی آدمی کہے کہ انہوں نے آ کے ڈنڈے مار کے بیل بجا کے کہا کہ بھائی لازم آج فلم دیکھنی ہے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہفتے میں ایک فلم جو ہے وہ دیکھنی ہے ضرور جمعرات والا شو تو چھوڑنا ہی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے سینما بھی بنایا انہوں نے مسجد بھی بنائی سینٹرل اے سی لگے ہوئے ہیں کارپیٹ بچے ہوئے پنکھے لگے ہوئے بسم اللہ کر ادھر کیوں نہیں کہ اس میں تمہاری کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے تم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اپنی حد تو جو چلنا چاہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کالبن پچھلے دس منٹ کہا تھا کہ نائنٹی فائیو آپ چل سکتے ہیں پانچ پرسینٹ ہیں سودی کمانی نے وہ ہمارے بس کی بات نہیں وہ حکومت کو تبدیل کرنا سزاؤں کا نفاذ ہے وہ حکومت کا کام ہے باقی یہ کہ جی گھروں کے اندر اہتمام کرنا ہے پردے کا اور اسراف سے بچنا ہے اور بے سے بچنا ہے اور دیگر جو معاملات ہیں نماز پڑھنی ہے اور فلمیں نہیں دیکھنی اور فلاں کام نہیں یہ سارے ہمارے بس کی بات اس کے لیے کسی شریعت بل کی ضرورت نہیں واقع ہو تک تو رب کو سب سے پہلے تم اپنا بڑا مانو کہ اللہ میرا بڑا ہے جو فیصلہ کرے گا مجھے وہ منزو اب اللہ کہتا ہے کل مومنی نا اب سارے مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں تو تیری آنکھوں کی پتلیاں اس کی کمانڈ کے تحت ہونی چاہیے جب وہ چاہتا ہے بند ہو تو بند ہونی چاہیے کون کہہ سکتا کہ قانون بنایا انہوں نے کہ آخر سڑک پہ بیٹھ کے دیکھو سڑک پہ بیٹھ کے چھوڑو وضو کر کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دیکھتے تو کہہ سکتا کہ یہ قانون ہے بھائی مسجد آئے وضو کیا لا کہ بندے پانچ منٹ پہلے آ جاؤ گے تو اضر ملے گا تمہیں مسجد کے وقت کا حساب نہیں ہوگا اجر ملے گا باہر کے وقت کا حساب وہ کہتے نہیں جب قد کام آتے ہوگی تو اندر گھسیں گے اور اس کے بعد جوں باہر نکلیں گے جیسے بیڑے اپنے گلے سے نکلتی ہیں بھاگ کر اور جتنی دیر موج ہو سکتی ہے وہ وضو کر کے اور ساتھ وہ بٹن باندھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے سیڑھیوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے دل نہیں کرتا اندر آنے کو جتنی دیر باہر لگ جائے وہی غنیمت تو یہ کس نے قانون بنایا یہ ہمارے اندر کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے تو یہ کام کر اس کی نگرانی کرو اس کو قابو کرو اور رب کو اپنا بڑا مانو اللہ تو ہمارا بڑا ہے جو تم فیصلہ کرے گا مجھے بھی منظور ہے میری بیوی کو بھی منظور ہے میری اولاد کو بھی منظور ہے یہ ہے وہ ربا کا نے رب کو بڑا کیا واخر و دعا